بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا اور ہاتھ لگانا شرح اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں ایک تو قرآن کی آیت ہدا مشہور عید المقرو یہ آیت قرآن میں دو جگہ آئی ہے سورہ واقعہ میں بھی آئی ہے اور پھر آگے میں پارے میں بھی آئی ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ اختلاف ہے کہ اس سے فرش مراد ہیں یا انسان مراد ہیں اگر فرش مراد ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے اور اگر انسان مراد ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے ظاہر ہے کہ فرشوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو ہے یہ خبر ہے یا انشاء ہے اگر یہ خبر ہوگی تو پھر اس کا تعلق فرشوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اور اگر یہ انشاء ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے تو انشاء یعنی امر کے سیرا ہے جو بصورت مظاہرے کے مذکور ہے اور مقصد مسلمانوں کو حکم دینا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں پھر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ شروع میں اگرچہ اس کے بارے میں کچھ صحابہ کرام رضی اور سے اختلافی اخبار نقل کیے گئے ہیں لیکن بعد میں تقریبا تقریبا پوری امت نے بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانے کے بارے میں اختلاف کیا ہی نہیں اور تقریبا تقریبا سب اس کے قائد ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ اجماعی سکوتی جو ہے یعنی اجماع اجماعی طبقہ بھی کہتے ہیں اس کو یا اجماعی سکوتی کہے تو جو بھی کہے تو کہ نسلم بعد نسلم اس بات کو اپنایا جاتا رہا اور اب تک اپنایا جاتا رہا کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں تو اب اگر اس زمانے میں ایک انسان اٹھ جائے اور وہ جی کہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے حفظانا جائز ہے صحابِ کرام رضی اللہ علوم کے ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اور ان اختلافی اقوال سے فائدہ اٹھا کر جو لوگ جواز کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور اس آیت کو فرشتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں اس کو اپناتے ہوئے اگر وہ یہ قول کو اختیار کرتا ہے اور اس کے جواز کا قائل ہو جاتا ہے تو یہ شزوز ہے یہ شاید پر عمل کرنا ہے اور شاز راستے کو اختیار کرنا ہے اور اسلام میں شزوز سے سختی سے منع کیا گیا ہے چنانچہ اسلام میں حکم ہے کہ اتبعوا سواد اعظم سواد اعظم کو لازم پکڑو اور من فعین منشجہ شرزنار یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو سواد اعظم کو چھوڑتا ہے بڑی جماعت کو چھوڑتا ہے اور وہ تنہا کسی راستے پر چلتا ہے تو وہ راستہ اس کو ہلاکت کی طرف اور دوزخ کی طرف لے جاتا ہے تو اتنی زیادہ سختی ہے اسلام میں اس کے بارے میں سواد اعظم کے بارے میں بڑی جماعت کے بارے میں کہ اس کو کبھی بھی نہ چھوڑنا تو اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی تابعین یا طبی تابعین ہیں یا صدف سازین ہیں ان کو آئے صحابہ کرام رضی اللہ ان کا یہ اختلاف معلوم تھا یا نہیں اگر ان کو معلوم تھا اور اس کے باوجود انہوں نے مخالفین کے قول کو نہیں اپنایا تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مخالفین کے قول کو اپنانے کے قابل نہیں سمجھتے تھے اس لیے کہ مخالفین سے ان کو عقیدت اور محبت نہیں تھی اور یہ تصور کرنا صدفی صالحین کے بارے میں بہت بڑی گستاخی ہے اس لیے کہ جو مخالفین ہیں یعنی جو, جو جواز کے قائل ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے یہ جو مخالف صحابہ کرام ہیں صدف صالحین نے بہت سارے مسائل میں ان کے اقوال کو اور ان کے دلائل کو اور ان کے اقدامات کو بطور حجت کے پیش کیا ہے ان کو اپنایا ہے اور کہیں بھی ان کا نام بے ادبی کے ساتھ یا اس انداز سے کہ جس میں ان کی عزت اور مقام وغیرہ نہ ہو کبھی بھی ذکر نہیں کیا اور نہ ان سے اس کے بارے میں اس کا تصور ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ صورت تو ناممکن ہے دوسری صورت پر یقینا یہی ہوگی کہ ان کے سامنے ان لوگوں کے دزائید کہ جو قرآن کو بغیر وضوع کے ہر جگانے کے جواز کے قائد نہیں تھے وہ زیادہ قوی تھے اور یہی بات غرین قیاس ہے کہ ان چونکہ وہ دلائل ان کی نظر میں زیادہ قبی تھے اس لیے انہوں نے انہیں دلائل کو اپنایا اور ان کے اقوال کو اپنایا اور دوسروں کے اقوال کو جو ان کے مقابلے میں تھے مخالفت میں تھے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو اپنایا نہیں یہ بات وہ ہے قرآن کی آیت کی پھر یہاں انہوں نے حدیث نقل کی ہے محتا امام مالک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حد سے النفی کتابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضمِ قرآن قرآن کو صرف با آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے جس آدمی کو وضو نہ ہو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر اس کے بارے میں آگے ابن عبدالب رحم اللہ کے حوالے سے یہ لکھ ہے کہ یہ حدیث مرثذ ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ امام مالک رحم اللہ جو ہیں یہ طبی میں سے ہیں اور مالکیا اور احناف کے نزدیک مرسل حدیث ویسے بھی معتبر ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تعریف جو ہے وہ دوسری سندوں سے بھی ہو جاتی ہے ان میں سے کچھ سندیں متصل ہیں جن کو امام بحقی رحم اللہ نے روایت کیا ہے اور دوسرے حضرات نے روایت کیا ہے اور ان میں سے بعض سندوں کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ہوا سا یعنی وہ سندیں نسبتا مضبوط ہیں اور صحیح کے درجہ میں ہیں تو لہٰذا جب صحیح سندوں کے ساتھ اور متصل سند کے ساتھ اس کی تائید ہو گئی تو اب اسے ارسال کا اعتراض بھی دور ہو گیا تو اب جو لوگ حدیث مرسل کے حجیت کے قائم نہیں ہیں ان کے نزدیک بھی اب یہ حدیث حجت ہو گئی اس لیے کہ اب ارساد باقی نہیں رہا اور بیچ میں واسطہ سامنے آ گیا تیسری بات یہاں پر انہوں نے یہ کی ہے یہ بھی حافظ ناب نبر رحمہ اللہ کے حوالے سے علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کتاب عمر ابن حزم یہ کتاب عمر ابن حزم تم نے پڑھی ہے سیاح سطح میں کہ یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک خط لکھا تھا جس میں کچھ احکام لکھے تھے اور وہ خط جو ہے وہ عمر ابن حزم کے نام پر تھا اس کو وہاں بھیجنا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خط کو بھیجا بھی اور نافذ بھی کیا اس خط کو کہا جاتا ہے کتاب و عامری بن حزم اس میں بہت سارے احکام ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے تو ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ مثل قرآن اللہ تعال اور کتاب عمر ابن حزم ایسی ہے کہ اس میں محدثی نے اور فقہ نے کی بحث کو نہیں دیکھا بلکہ تلقات العلماء بالقبول علماء نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کو معتبر سمجھا ہے اور اس کی صنعت کی بحث میں پڑے ہی نہیں تو لہٰذا یہ ویسے بھی درجہ مشہور میں ہے تو جب علماء نے اس کو قبول کیا ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے تو پھر اس میں یہ ارسال وغیرہ کی بحث کو لانا یہ ویسے بھی بداع ہو جائے تو ایک کتنی بات ہو گئی ایک تو یہ حدیث ہو گئی حدیث کے شاہ کے علماء کے اجماعی عمل ہو گیا صلاف خلف یعنی صلافن بعد خلفن یا خلفً بعد صلافن کہ صلاف شازہین سے یہ عمل مسلسل چلتا آ رہا ہے اور تیسرا یہ کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس پر ہوا اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ قرآن کی آیت میں جب دونوں احتمال ہیں تو جو احتمال زیادہ اخوت ہو جس میں زیادہ احتیاط ہو اور جس میں قرآن کا ادب زیادہ ہو تو اس کو اختیار کر دینا چاہیے بنسبت دوسرے احتمال کے اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے اگر کھانا رکھا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ کھانا جو ہے شک ہے کہ اس میں پوائزن ملا ہوا ہے تو اب اس کو کیا کہا جائے گا کہ احتیاط یہی ہے کہ تم یہ کھانا نہ کھاؤ یہ کہا جائے گا نا چاہے وہ دال چاول کیوں نہ ہو جس کے تم لوگ عاشق ہو تو یا کھڑی کھچڑی ہو لیکن اگر کہا جائے کہ بھائی اس میں شک ہے کہ یا کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے یا مشوری چیز ملی ہوئی ہے یا پوائزن ملا ہوا ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچو تو یہ بنیادی اصول ہے اور پھر خاص کر امام صاحب کا تو یہ بہت بڑا اصول ہے کہ وہ ہمیشہ احتیاطی پہلو کو اپناتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احتیاطی پہلو کو اپناتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عمل کا بھی اس پر عمل رہا ہے کہ وہ احتیاطی پہلو کو اپناتے تھے اور جس میں شبہ ہوتا تو اس سے وہ بچتے جب کہ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے جو سیرت وغیرہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب وہ آئے اپنے بہنوی کے گھر تو وہاں پر جب ان کو کہا گیا کہ بھائی تمہارے تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھی مسلمان ہو گئے وہ غصے میں وہاں پر جب آئے اور وہاں پر سورتحا کی آیت رکھی ہوئی تھی تو اس انہوں نے کہا کہ مجھے دے دو تاکہ کہ میں پڑھوں تو بہن نے کیا کہا کہ آپ کافر ہونے کی وجہ سے نجس ہیں آپ ناپاک ہیں اور آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو بہن کی کے بعد انہوں نے جا کر باقاعدہ غصہ کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر انہوں نے ان کو وہ آیات دے دی اور انہوں نے پڑھی اور وہی آیات ان کے اسلام کے ذریعے بنی اردم فاروق کے اسلام کے واقعہ تو سیاستہ وغیرہ میں بھی ہے اور اسی تفصیل کے ساتھ ہے تو لہٰذا ان کی بہن کا ان کو روکنا جبکہ واقعہ بھی مکہ مکرمہ کا ہے اور ایسے وقت کا واقعہ ہے کہ مسلمان انتہائی کمزوری کی حادت میں تھے اور تعداد کے لحاظ سے بھی کم تھے اور وسائل کے لحاظ سے بھی کمزور تھے اور ہر اعتبار سے وہ کمزور تھے ان کو تو سہارے کی ضرورت تھی اور پھر عمر جیسے پہلوان کے بارے میں ایک خاتون کا ڈر جانا اور ان کا یہ کہہ دینا کہ چونکہ تم نجس ہو ناپاک ہو کفر کی وجہ سے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور پھر ان کا مجبور ہو کر کوشت کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو ہاتھ لگانا تو اس کے بعد تو تقریباً کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی تو اس کے باوجود بھی اس طرح کے اقوال اختیار کرنا تو لازمی بات ہے کہ اس کے بارے میں پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہوائی نفسانی کی بنا پر ہے نفسانی خواہشات کی بنا پر ہے یہ قوت دلیل کی بنا پر نہیں ہے اگر دلیل کی قوت کی بنا پر ہوتا تو قرآن کی ایک ہی آیت کو بطور پروف کے پیش نہ کیا جاتا کہ جس آیت میں دونوں طرح کے اخوال ہیں اور کسی ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینا بغیر کسی خارجی قرینے کے یہ ترجیح بلا مرجی ہے کوئی مرجی اس کا موجود نہیں تو اس طرح یہ پھر یہی یہ کہا جائے گا کہ جب کوئی اور قرینہ بھی نہیں اور دو اختلافی اقوال ہیں ان میں سے ایک اور کو دوسرے پر ترجیح دینا اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہیں کوئی قرینہ بھی نہیں تو یہ تقوہ تہارت کی بنا پر نہیں ہو سکتا یہ احتیاط کی بنا پر نہیں ہو سکتا یہ نفسانی خواہش کی اتباع کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے اور قرآن نے نفسانی خواہشات کی اتباع سے بہت سختی سے روکا ہے بلکہ نفسانی خواہش کو اللہ تبارک متعالیٰ نے اپنے مقابل کے طور پر ذکر کیا ہے آرائیت منی تخل عضا ہوا وہ اضلاً وخل بھی وجہ اعلیٰ بصری پیشہ ہوا تو اب یہ اتباع ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نفسانی خواہش کو الہ کے طور پر معبود کے طور پر بدھ کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور اپنے مقابلے میں ذکر کرتے ہیں تو یہ انتہائی خطر کی بات ہے اسے بچنا چاہیے اتنی بات کافی ہے اس کے بارے میں اچھا دوسری بات اشادِ ثواب کے بارے میں اشادِ ثواب کے بارے میں کہتے ہیں کہ دعا تو کر سکتے ہیں اپنے مردوں کے لیے یہی ہے دعا اور استغال صرف اسی کا قارن ہو کسی اور چیز کا کام نہیں کیا صرف دعا بات ایسی ہے کہ اس کا انکار تو قرآن بھی کرتا ہے اور حدیث بھی کرتی ہے دعا سے کیا مراد ہے اگر دعا سے صرف دعا مراد ہے کہ ان کے لیے رف و وغیرہ کی دعا کرتا رہے تو قرآن نے استغفار کا بھی ذکر کیا ہے اور مردوں کے لیے ذکر کیا ہے ودینہ ربنق فرزنا ود اخوانہ تو یہاں پر استغفار کا ذکر ہے اور قرآن کا حکم ہے کہ اپنے سلف خصوصاً صحابہ کرام ان کے حق میں تم نے یہ دعا کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا بھی کرنی ہے کہ ولاد جلفی قلوبینا ندین کہ جو اہل ایمان ہیں اور ہم سے پہلے گزرے ہیں ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ وغیرہ ان کے بارے میں نہ رکھنا ہمارے دل کو ان کے بارے میں صاف رکھنا تو استفار تو قرآن سے ثابت ہے اور باقی رہا ایشاد شباب کے دوسرے مختلف طریقے تو ماضی ایساد شواب کے بارے میں تو میں اربا متفق ہیں کہ وہ معتبر ہے لیکن عبادت وغیرہ کے ذریعے سے ایسا ثباب یہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک تو مستقن جائز ہے امام شافی رحم اللہ کے بارے اس کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول جواز کا ہے اور ایک آدمی جواز کا ہے اور امام احمد رحم اللہ کے نزدیک بھی یہ ٹھیک ہے تو برآ خدا سے یہی نکلتا ہے کہامشافی رحم اللہ کے دو قول ہو گئے اور باقی تینوں اماموں کے نزدیک جو عبادت کے ذریعے سے عیسیٰ ثواب ہوتا ہے وہ ہے بھی معتبر ہے اب حدیثیں بھی اس طرح کی کئی ہیں جو تم نے مشکات وغیرہ میں پڑی ہیں کچھ اس نے یہاں پر نقل کی ہیں مثلا مثلاً المزنی رضی اللہ عنہ علنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ آیا سین ابتغاء منقعۂ ابتخائے غفر له ما تقدم من ذنبه ہے عند متا جو سورہ یاسین بڑے اضاف کی رضا کی خاطر تو ایک تو یہ کہ اس کے ثائر معاف ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو اب یہاں پر عمدہ محتاق کے دفس ہے اور اس کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو آدمی قریب الموت ہو اس کے قریب اس کے پاس بھی بیٹھ کر اس کو پڑھو تو اس کی روح آسانی سے نکرتی ہے جس کہ اس پر عمل چل رہا ہے شروع سے اور اس کے بارے میں دوسری روایت بھی ہیں اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کے اشار ثواب کے لیے اس کو پڑھو اب یہ بیحقی حقیقی کی شعب الائیمان کی روایت ہے پھر یہی روایت آگے انہوں نے مسنت احمد اور ابو داود اور ابن ماجہ کے حوالے سے بھی نقل کی ہے پھر آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت رسائی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ ایک آدمی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی تو اگر میں اس کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ثواب پہنچے گا فعین علی مخرفن فعر شہیدو کا صدق بھی عن ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا تو اب یہ نفذی عشاء سواب ہے اور نفری صدق کے بارے میں ہے ایشور آگے سے ہی بخاری کی کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے سات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت رہی بھی اور ساتھ ابن عباد رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقاظ ہوا جب وہ وہاں پر موجود نہیں تھے سفر میں تھے فقاد اللہ شيء تو عقاء بنانا حاشۂ بھی اشیدوں کا انخا اتنی عدم خراب صدقتن عالی ہے تو جب آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم پھر کرو تو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنا باغ جس کا نام میں خراب ہے وہ ان کے اشار کے لیے صدقہ کرتا ہوں اس کے علاوہ سننا حضرت حنش رضی اللہ تعبیر میں سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ قربانی کی عید کے دن بقرعید کے دن دو مینڈوں کو یا دو بکروں کو ذبح کر رہے تھے جو ذخی بھی کبشی فقر محض فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہو فعن فانا عن ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں تو ابھی میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے اور یہ اس بات کے بھی خصوصیت کے ساتھ پروف ہے کہ ہمارے بہت سارے اکابر کا یہ معمول ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں مخصر عیش ثواب ہوتا ہے تو اس کا ایک بڑا پروف یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ ال سے یہ ثابت ہے تو اس کو ناجائز یا ابداعت نہیں کہا جا سکتا تو لہٰذا اب استغفار کرنا جس کا ثبوت قرآن سے بھی ہوا اور حدیثوں سے بھی ہوا مثلا ایک حدیث بہت مشہور ہے تم نے بارہا پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے انقطاعن ہو عمل ہو الاعن سدا تو تین چیزیں اس کی باقی رہ جاتی ہیں باقی سارے عمل اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور نام عمل اس کا بن ہو جاتا ہے تو وہ تین چیزیں کیا کیا ہیں ایک یہ کہ اس نے کوئی ایسی چیز مثلاً اسے مصابقانہ بنایا مسجد بنائی یا پانی کا چشمہ یا کنواں وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز بنائی کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے اور دوسرا ہے اس نے کوئی ایسا علمی کام کیا ہو کہ اس علمی کام سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہوں اور اس کا اشارے ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے تیسرا یہ کہ اس نے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے تو اس کا عشاں ثواب اس کو پہنچتا ہے تو اب یہاں پر ہر طرح کی چیزیں آ علمی کام جو ہے اس کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے اور کس کے ساتھ ہے بدن کے ساتھ بھی ہے عبادت کے ساتھ بھی ہے اور دعا جو ہے اس کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ ہے اور اگر اس طرح کا مسابر خانہ یا مسجد وغیرہ اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ تو لہٰذا اتنی ساری واضح حدیثوں کے ہوتے ہوئے اس کے بارے میں پھر اس طرح کا تصور کرنا یہ کیا ہے یہ قرآن اور سبنت کی اتباع نہیں ہے بلکہ ان کی مخالفت ہے تو چونکہ ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ آج کل کا جو تجد الپسن عرب ہے تو وہ جس راستے پر چل پڑتا ہے تو ہم اس بڑے متاثر ہو جاتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تجدر الپسند عربوں نے دین کا کباڑہ کر دیا اور اس کے حلیہ کو بگاڑ دیا سننا تو تو انہوں نے جنازہ ہی نکال دیا بطور لطیف ہے کہ جو حقیقت بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا ہوں میرا بھائی جو مجھ سے بڑا ہے وہ جدہ میں رہتا ہے اور وہاں پر امام ہے پہلے وہ القصیب میں تھا وہ بھی دارال کراچی سفار اور مجھ سے بڑا ہے تو القسیم سے وہ عمرہ کے لیے جا رہا تھا کچھ عرب بھی اس کے ساتھ تھے جوان شاگرد ہوں گے یا ساتھی ہوں گے جو بھی تو اب راستے میں جو کام بھی وہ کر رہا کہ یہ کرو تو وہ کہہ دے کہ حاضی سننا یہی سر بھی واجب یہ کیا ہے سننا تھا کوئی واجب تو ہے نہیں تو بہت ساری چیزیں جب انہوں نے چھوڑ دیں تو بھائی کو غصہ آیا تو اس نے غصے میں کہا کہ عمر توی سر بے واجب ہے عمر کون سا واجب ہے پر اس کو کیوں کرنے جا رہے ہو اب جی لطیفے کا لطیفہ ہے لیکن حقیقت کی حقیقت ہے کہ عمرہ تو چونکہ ایک پروفیشنل عبارت بن گئی نام ہو جائے گا کہ بھائی معتمر صاحب ہیں حاج ہیں معتمر ہیں اور ایک نام ہو جائے گا لوگ استقبال کریں گے اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے لیکن جو اصل سنتیں ہیں ان کے جنازا تو اب مثال کے طور پر وہاں چونکہ حمبلی مسلک میں جماعت کے بغیر اکیلے انسان کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں تم نے بارہا دیکھا ہوگا میں نے تو بہت دیکھا ہے کہ آدمی اکیلے آئے گا زور سے تقبیر کہے گا اور پھر زور سے قرار بھی کرے گا مقصد یہ کہ اس کے پیچھے اگر کوئی آ کر شامل ہونا چاہے تو ہو جائے پھر مزے کی بات ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی نماز پڑھتا ہے تو یہ پیچھے سے آ کر فورض کی نیت کر لیتا ہے اور پھر اسی وقت جمع بین سلاتین یہ تو ان میں ایک فیشن بن چکا ہے اب تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ جامع بین سلاتین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ انتہائی کم ہیں وہ خبر واحد کے درجے میں ہیں ان حدیثوں کے مقابلے میں جو اپنے اوقات کے اندر نماز پڑھنے کی حدیثیں ہیں جو اوقات کے اندر نماز پڑھنے کی حدیثیں ہیں وہ متواتر ہیں پھر اس کے علاوہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ انَََ سداد کا نا زیادہ منین کتاب محقوط اور پھر جو حدیثیں ہیں جمع بین سزاتین کی ان کے سارے طرق کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو اس سے جمع سوری ہی ثابت ہوتا ہے جو حقیقی ثابت نہیں ہوتا اب اتنی واضح حقیقتوں کے ہوتے ہوئے جم بن سداتین کے پیچھے پڑھنا اور پھر کہ متنفر کے پیچھے فرض پڑھنا اب یقین سے میں دعوت سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آہدی صحابہ رضی اللہ علیہ سے کوئی ایک واقعہ اس طرح ثابت کرو کہ جس میں فرض پڑنے والے نے مفترض نے کسی متنفر کی اقتدا کی ہو اس کا جواب نامے ہو تو بھی جب ایک چیز ان سے ثابت نہیں ہمیں تو تم نے قبوری بھی بنا دیا ہمیں تو تم نے مشرق بھی بنا دیا ہمیں تو تم نے تم نے وقت واضح بھی بنا دیا وقت الشہود وادہ بھی بنا دیا خدا نے کیا کچھ بنا دیا ہمیں لیکن تمہاری اپنی زندگی میں اتنی ساری بدعات اور اتنے سارے رسم و رواج ہیں کہ ایمان اور دین کو تو تم نے خدا جانے کون سے کونے میں جا کے چھپا کے رکھ دیا تو لہذا تجدد پسند عربوں کے پیچھے چلنا یہ انتہائی خسارے کی بات ہے ہمارے ایمان کی صحیح حفاظت صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم قرآن سنت صحاب کرام اور صدفِ صالحین کے نقش قدم پر چلیں ان سے اگر ہم ہٹیں گے تو یہ ہماری بربادی اور تباہی ہے اور اگر ان کے راستے پر چلیں گے تو یہی نجات کا راستہ ہے یہی ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے کہ اہ صراط المستقیم صراط الذین عنم تعلیم اور آگے کہا کہ غیر مغل علیہم الضین اور پھر دوسرے آدمی کہا کہ علیہ الذین الحم اللہ علیہم من النبیین الصدیقین و شاذا وصالقین و سات کہہ بھی دیا و حسن رفیقہ تو لہٰذا جو چیز ہمیں قرآن نے سمجھائی جو ہمیں حدیث نے سمجھائی جو صدی صدحین نے سمجھائی جو آدمی بھی اس سے ہٹے گا وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے مگر وہ سرات مستقیم پر نہیں ہے اور وہ جنت کے راستے پر نہیں ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اللہ ہمیں صحیح فکر صحیح عقل صحیح عقیدہ اخلاص کے ساتھ صحیح عمل سنت کے مطابق عمل کرنے کی طبیع قدا فرمائے اور اس طرح کے شیطانی بسوسوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے تو آخر الامن